بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شئیئا مذکورا کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا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 نش رو ام کپور ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا پری نسل سلو لال کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور ٹوک اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے ان من كان نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی عینن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تخجیرا یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یوفون بالنذر و یقافون یوماً كان شرہ مستطیرا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 مَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْ طَلِيرًا ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا فوقاهم اللہ اليوم پس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا جز اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا متکین پی ہے شمس وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے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 كانت ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے من شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا سنگ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تنگ سَلْسَبِيلًا, سَلْسَبِيلًا یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں ادر وی تی نوک وہاں جدر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا بسم خبرو استدا اساور من ربهم شرابا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اٹلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزا شراب بلائے گا انما ذا كان لكم جزاءه وكان سعيكم مشكورا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے ان نحن نزلنا عليك القران تنزلا اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قران تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے حکمی والا تو لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اسْمَ رَبِّكَ کا وَأَصِيلًا اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو لَيْلًا طَوِيلًا رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تصویر کرتے رہو انجل اہم یوم فطیل یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں نحن وشددنا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے وما اللہ ان, اللہ ان اللہ علیمن حکیم اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے